وعلی یا نور اللہ مدری چین کے ناظرین سے سلا کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہیں اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمیں پھر رمضان مبارک کی تاقرات نصیب ہوئی ہے آج پچیسویں شب ہے اور اشرا کی آخری اشرے کی آخری تاخرات آخری تاكراتوں سے مراد میری اكیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ تاکراتے کہلاتی ہیں ایک چھوڑ کر ایک رات تو اور ان تاکراتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کی ہمیں حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان تاقراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو آج پچیس تاکراتے تیسری راتے آج دو تاکراتے ہماری گزر چکی ہیں اور کوئی کیا جب کہ آج شب قدر بھی ہو یعنی قدر والی رات جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے جب شبِ قدر کو پائیں تو دعائیں شب قدر ہمیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا یہ شب قدر کی دعا ہے کہ یہ جب شب قدر پائے تو یہ دعا کرے آج کی رات کثرت کے ساتھ اس دعا کو کرنا چاہیے کیجیے کہ اللہ ما من النار یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور بھی جو جو دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہیں اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کو یہ برکت والی رات عطا فرمائی ہے شب قدر عطا فرمائی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اگر کہیں آپ کی کوئی پلاننگ ہو کوئی پروگرام ہو کوئی خریداری کا پروگرام ہے باہر جانے کا پروگرام ہے کوئی بھی ایسا آپ کا شیڈول بنا ہوا ہے سو so پلیز میری مدنی التجا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی رات کہیں مت جائیے عبادت میں گزاری ہے اسلامی بھائی مسجد کا راستہ لے باب المدینہ والوں کو میں فیضان مدینہ کی دعوت دیتا ہوں اسلامی بہنیں اپنی عبادت میں مصروف رہیں اور مدنی چینل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ میں دین سیکھیں گے رات مدنی مذاکرہ ہوتا ہے دیر تک ہوتا ہے ہے کہ آپ کو ڈھیر و ڈیر ثواب ملے گا ثواب کی ہر سمے ہونی چاہیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یقیناً سال پچیسویں شب نے آنا ہے ہم پچیس شب پائیں گے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے ہمیں اس کا پتا نہیں ہے ہم آپ کو ہمارے سلسلے میں زکات کا نصاب بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج زکوت کا نصاب کیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیت تیئیس جولائی دو ہزار چودہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے تیئیس جولائی دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے جولائی دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آپ نے نصاب سن لیا اور ہم نصاب کے ساتھ ساتھ آپ کو شرعی رہنمائی کا نمبر بھی دیتے ہیں 8 سے نو ڈیلی ہمارے دارالفطار کے اسلامی بھائی آپ کی کالز اٹینڈ کرنے اور آپ کی شد رہنمائی کے لیے حاضر رہتے ہیں زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل ون یہ ہمارا فون نمبر آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ ابھی کال کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے متعلق فطرے سے متعلق جو آپ کو رہنمائی لینی ہے وہ لے سکتے ہیں ہم نے پچھلے دو سلسلوں میں دو دو پل سے ہم نے آپ کی طرف فطرے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بڑھائے ہیں وہ چارٹ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فطرہ صرف اور صرف گندم یعنی کہ وہ کنک پر ہی دیا جانے کا رجحان پایا جاتا ہے الحمد للہ ہماری شریعت مطالعہ نے ہمیں بہتر سے بہتر فطرہ ادا کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے یہ فطرہ کشمش یعنی منقعہ جو ہوتا ہے کشمش کے حوالے سے بھی کے مطابق بھی دیا جا سکتا ہے یہ چار مقداریں بیان کی گئی ہیں مگر کشمش کھجور اور جو شریف ان تینوں کا جو, جو مقدار ہے وہ یہ ہے چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم یعنی کوئی چار کلو بھی اگر لے لے تو دو مدینہ مدینہ تو یہ میں سے ایکچل جو ہے وہ یہ ہے جو جس ساخ کا ذکر ہے تو وہ اس کے مطابق ہے تو یہ بنتا ہے چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم تو اگر مثال تو طور 4 آپ چار کلو کشمش لے کشمش کی جو رقم ہوتی ہے وہ ہے تو کشمش کے مطابق اگر کوئی اپنا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا فطرہ کا امون پاکستان کے ریٹ کے مطابق جو پلس مائنس بھی پاسبلٹی ہے کیونکہ ہر چیز کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں مگر ایک جنرل جو ایک ریٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمش کے مطابق اگر کوئی اپنا فطرہ ادا کرنا چاہے تو اس کا فطرہ بنتا ہے پر پرسن پر ہیڈ ایک فیس فی چھبیس سو روپئے ٹو تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ روپی اور اگر کھجور سے ادا کرنا چاہیں تو فی کس آپ کا بنے گا تی تیرہ سو روپئے یہ ڈیٹیل آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ جوش شریف کے مطابق دینا چاہیں تو آپ کا یہ بنے گا Uh, فیکس ڈھائی سو روپے اور اگر آپ جرنل جو ہمارے عموماً جو دیا جاتا ہے گندم کے مطابق کنک جس کو کہتے ہیں تو وہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں نائنٹی ٹو بھی ریٹ بنتا ہے لیکن ہمارے یہاں جرنل ایک وہ سو روپے اس کا فطرے کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کی جو میجرمنٹ ہے کہ کیا کتنا کے جی کا ہے حساب کتاب وہ بھی لکھا ہوا ہے اتنا کے جی ہوتا ہے تو اس کے یہ مدی بتی ہو جاتا ہے میرا مشورہ یہ ہے آج تک اگر کبھی زندگی میں آپ نے اس انداز سے فطر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو غساخت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نوازا ہے یقیناً عید کے دنوں میں کار بھی عمدہ کپڑا بھی عمدہ گھری بھی عمدہ کھانا بھی عمدہ ڈش بھی عمدہ بہت کچھ عمدہ لیتے ہیں تحفہ بھی عمدہ لیتے ہیں بہت کچھ عمدہ عمدہ عمدہ کرتے ہیں اچھے سے اچھا کرنے کی وہ بعض کا مہنگے سے مہنگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوتے چپل بھی ہم عمدہ سے عمدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بہت دیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ بھی اس کی راہ میں دل کھول کے خرچ کیجئے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسفید دی ہے میں ان کو مدری مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کشمش یعنی منقع یعنی ہے پورے گھر کا فطرہ اسی سے ادا کرنی چاہیے یا اگر اتنا نہیں کر سکتے تیرہ سو پر آ جائیں یہ نہیں کر سکتے ڈھائی سو پر آ جائیں نہ سو روپئے تو ہمارے عموماً غریب آدمی بھی یہ فطرہ کیسی چیز ہے عام آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً کار ثباب ہے جتنا دیں گے اتنا بڑھے گا روپیہ خ... اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کب بھی کم نہیں ہوتا کب بھی کم نہیں نیور نیور نیور possible ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اس کے مال میں کسی قسم کی کمی آجائے جائے بلکہ بڑھتا ہے اور آخرت میں جمع ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے جب اس کا ہمیں ریٹرن ملے گا قیامت کے روز مدینہ مدینہ ہوگا یہ میں نے چند مدنی پھول فطرے کے متعلق بھی عرض کر دیے عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیں فطرہ اور ابھی بھی فطرہ چاہیں تو اپنے پورے گھر کا دے سکتے ہیں اس کے تفصیلی احکام جاننے کے لیے مقت المدینہ کی ایک کتاب ہے فیضان اتنی تو موٹی نہیں ہے بہت مختصر سی نارمل سال ہے فیضان زکوٰۃ اسے مقتد المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں ابھی جو آپ کو میں نے کال نمبر دیا ہے اس کو کال کر کے آپ فطرے کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں ڈیفینے میں نے فطرے بچوں کے سلسلہ نہیں کیا اس میں فطرے کی ڈیٹیل میں جا بھی نہیں سکتا جس طرح ہم نے آپ کے سامنے دارالمدینہ کا شعبہ پیش کیا کل ہم نے آپ کے سامنے مدرسۃ مدین نے آن لائن کا شعبہ پیش کیا تھا آج ہم آپ کے سامنے دعوت اسلامی کیا ایک ایسا شعبہ پیش کر رہے ہیں جس کو ہماری دعوت اسلامی میں آئی ٹی کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کے ذمہ دار اسلامی بھائی عیسو اس میرے ساتھ یہاں شامل ہیں اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو اس میں کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے الحمدللہ کسی حد تک ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا ہے لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے اور مزید آپ کی خوشی کے لیے اور دیگر اور اسباب کی وجہ سے میں ان سے سوالات کروں گا یہ آپ کو جوابات دیں گے تو یوں ہوگا کہ آپ کی معلومات میں بھی آ جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ہم تنظیمی لوگ ہیں میری بھی ذمہ داری ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہیں وی نو مینی تھنگ بٹ ایک مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں ڈیپ پتا نہیں ہوتا جو اس کی جو depth ہے, depth ہے اس کے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا وہ کام ڈے ٹو ڈے کے بیسس پر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے لیکن مجھے بھی بتایا گیا کہ کل کا جو ہمارا سلسلہ تھا اس کے متعلق کچھ کالز تھیں آئیے ایک دو کالز لے لیتے ہیں پھر آتے میں آپ کی طرف آتا ہوں سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اختر ہے میں یہ چاہتا ہوں ایک قاری صاحب کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ہم بھیجتے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے یہ کل ہمارے عبدالحبیب بھائی نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ جو مدرسہ مدینہ آن لائن کے لیے ایک کیبن اور کمپیوٹر وغیرہ کا اگر انتظام کرنا چاہے تو اس کی مالیت تقریباً پچاس ہزار کے آس پاس بنتی ہے تو غالباً اسی مناسبت سے انہوں نے کال کی ہے اور ایک نارمل جو ہمارا جو پورا ایک بنتا ہے مکتب جس میں چند کاری سامان ہوتے ہیں اس کی لاگت کم و بیش انہوں نے بیس لاکھ کے آس پاس بتائی تھی خیر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کے اس کے حالات میں اللہ تعالیٰ برکت اطاف فرمائی جی اور کال سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ جو مدسپور مدینہ پاکستان میں جتنی شاخیں بنی ہیں وہاں پہ آپ مدر مدینہ آن لائن کی سروس کیوں نہیں بال کر دیتے وہاں بھی ایک طریقے سے کام شروع ہو جائے براہ مہربانی اس پہ نظر کام فرمائے گا دوبارہ مجھے السلام علیکم آواز واضح نہیں آئی مجھے یہاں بتا دیں کیا کہنا چاہ رہے تھے جی ہاں نہیں میں تو خود آپ کی فیور میں کل جا رہا تھا کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن پاکستان میں بھی شروع ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا ان کی پرابلم کو ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں ای سچ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس صرف پاکستان کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے حز و نظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ للہ لیکن یہ کہ باہر چکے یہ اپارچونٹی نہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس اس لیے غالباً انہوں نے پہلے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں بالکل نہیں ہے وہاں پر دے دیں تاکہ ان کا کچھ ہونا شروع ہو میں نے ڈیٹیل نکالی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے متعلق یہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے پاکستان کے ذمہ دار اس وقت ہمارے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں جو مدنی من مدنی منیا جو پڑھتے ہیں یہ دو ہزار چونسٹھ فور مدارس ہیں پاکستان میں جن میں تعداد جو ہے طلبہ اور طالبات تقریباً مدنی مننے مدنی منیوں کی وہ ایک لاکھ ایک ہزار چار سو دس اس کی تعداد ہے اور اس سال کرنٹ ایئر حص کرنے والے جو طلبہ اور طالبات کی جو تعداد بتائی ہے وہ تین ہزار سات سو تیس ہیں جو مدرس و مدینہ سے حص کر کے فارغ ہوئے ہیں حافظ دعوت اسلامی نے اتنے اس سال نکالنے ہیں اور سالانہ اخراجات جو اس کے ہمیں بیان کیے گئے ہیں وہ انہتر کروڑ اڑسٹھ لاکھ تیئیس ہزار ایک سو اٹھائیس روپے نکال کر مجھے دیے ہیں یعنی سکسٹی نائن کروڑ سکسٹی ایٹ لیک تھری ون ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی ایٹ روپیز انہوں نے اپروکسیمیٹلی مجھے نکال کے دیئے آپ آلموسٹ سمجھے ستر کروڑ تک سمجھے میں کیوں سکسٹی نائن خالی بولوں سکسٹی نائن لے گئے نا تو پلس ہے تو آپ ستر کروڑ روپے سمجھیں کہ آپ یہ اس کا ہمارے اخراجات ہیں مدرسۃ المدینہ مدنی منو کے لیکن میں اب زیادہ ان کو میں نہیں انتظار کرواتا میں آئی کی طرف آتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے شعبے کو بھی دن پچیس رات چھبیس سے ترقی عطا فرمائے پہلے تو آپ میرے مدنی چنع کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جب ہم آئی ٹی کہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا یہ آئی ٹی کا شعبہ اپنے اندر کیا کیا ایسی چیزیں لیے ہوئے ہے مگر میری ریکویسٹ یہ ہے مدری التجا یہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین میں ہر کوئی اس معاملے میں اتنی مہارت نہیں رکھتا تو جتنی وہ سریس اردو اور آسان انداز میں کہ میرے جیسے بہت سارے ہوں گے اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو بالکل کمپیوٹر سے اتنا آشنا نہیں ہوں گے ان کی بھی مطلب ایک معلومات میں اضافہ ہو اگرچہ وہ اس کے یوز ٹو یا یوزر ہوں یا نہ ہو اگر اس انداز سے ہو مگر آپ کے وہ وقت بہت کم ہے میں نے تقریباً پینتالیس سو سلسلہ ختم کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ کوشش کروں گا اس میں اصل میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہوتی ہیں لہٰذا میں ان کی ٹرانسلیشن ٹیکنیکل ٹرمز یہ تو ہمارا ناظرین تو گئے نا کچھ اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں جو انگلش ہی میں ہی ہوتے ہیں تو اس کے ارتی میں ادا کرنے کی کوشش مختصر یہ یاد کر دیتا ہوں کہ جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ آئی ٹی کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ ہے آئی ٹی کا شارٹ فارم بخ جس ہو گئے صحیح کہہ رہا ہوں فرمایا تو اس میں جب ہم میں اس وقت فوکس کروں گا دعوت اسلامی کے شعبے کو دعوت اسلامی کے سینیریوں میں پورے ماحول کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس کو ویسے تو یہ بہت وسیع ایک شعبہ ہے اور بہت سے حصے حصے, حصے بنائے جا سکتا ہے لیکن فی الحال ہم نے اس کو جو موٹے موٹے جو چار پانچ حصے بنا رکھے ہیں سیلی شعبہ جات بنا رکھے ہیں ان میں انفراسٹرکچر ہے ویب سائٹ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اور سوشل ہے ہمارا اچھا انفراسٹرکچر یہ بذات خود ایک بہت, بہت بڑا ایک شعبہ ہے اور اس کے اندر بھی مزید شعبہ جات بن سکتے ہیں ڈبل بارہ گھنٹے یہ دعوت نامی کا شعبہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر رہا ہے ان ہاؤس بھی اور آؤٹ آؤٹ ڈور بھی یعنی yani فلاحان مدینہ میں جو بھی ٹیکنی پی سی یوز ہو رہے ہیں شعبہ جات کام کر رہے ہیں اور انکلوڈنگ بشمول ہے مدنی چینل اس کو بھی ٹیکنیکل سپورٹ الحمد للہ آئی ٹی کے شعبہ آئی ٹی کے شعبے سے مل رہی ہوتی ہے اچھا اس کا دوسرا ایک اور شعبوں کی طرف ہم چلتے ہیں سرور مینجمنٹ یہ ہے لفظ ایسا سرور مینج کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے اس کے بھی دو شعبے ہوتے ہیں ایک لوکل سرور کو مینیج کرنا جو ان ہاؤس سروسز فراہم کیے جا رہی ہیں اس کو پراپر مینج کرنا سرور سے برا بھی ایسا اسٹیشن ہے جہاں پر ہم جن کی سروس لیتے ہیں اور سروس لینے کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں یہ نہیں اس کو یوں کہنے کہ ایک ایسا کمپیوٹر لگایا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا اس, بھی اسی انوائرمنٹ کے حوالے سے جو اس سے منسلک ہونے والوں کو سپورٹ فراہم کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اسٹرینتھ الگ ہوتی ہے ایک عام کسی کے مقابلے میں تو اتنی مختلف سروسز چلتی ہیں یہ میرے سرور سروے ہوتے ہیں ویب اب آپ کی جو دنیا کے لوگ ہیں یہ بالکل وہ سمجھ آ رہے ہیں سر نہیں عام جو یوزر تو غلام سرور ہمارے پاس ہوتے ہیں انگلش کا لفظ ہے یہ انہوں نے کچھ دکھایا ہے یہ سرور دکھا رہے ہیں جی ہاں یہ ریک مونٹیڈ سرورز ہوتے ہیں یہ پورا اسٹرکچر ہوتا ہے ہمارا جو بنایا رہا ہے تاروں کا جھوڑا ہوا یہ گچا ہوتا ہے جو ہر طرح تاری تار لگے ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے جو چیزیں کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو وہ بھیج رہے ہوتے ہیں بالکل بالکل اچھا یہ تو ہو گیا لوکل ہی ایسے کلاؤڈ سرور بھی جو ویب سروس ہوتے ہیں جو بڑے سروس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں اب کی بات کی طرف ہوں جہاں ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ لیکن ہمارے سے بھی اور زیادہ ہائی ہوتے ہیں جو مختلف دنیا کے کمپنیز کو سروسز فراہم سے ان میں سے ہم بھی ہوتے ہیں اچھا دوسری جو ہے ہمارا شبہ ویب سائٹ جو بہت ہی مشہور ہے معروف الحمد للہ ڈاٹ عوام جو ہے نا عوام کا تعلق اب تک جو دو تین چیزیں گنتی کروائیں نا وہ اندر کی باتیں ہیں اچھا میں نے آج تک کیوں چاہا یہ بتانا میں نے جاہا. یوں چاہا کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو پتا بھی چلے کہ ہم الحمد للہ یہ شعبہ یہ کام بھی کر رہا ہے اچھا اچھا. اس کی حوصلہ ازائیں بھی ہوگی ان کے دل بھی کھل مہارت رکھتا ہوگا تو وہ آپ سے رابطہ بھی کر سکے گا بلکہ ہم نے تو ویب سائٹ کے اوپر اس کے حوالے سے ایک فارم بھی بنا رکھا ہے کہ آپ کس شعبے سے مہارت رکھتے ہیں اس شعبے میں کیا ٹائم دے سکتے ہیں ویب سائٹ کے بارے میں بتائیں یہ تو ویب سائٹ لیکن کیا بہتر نہیں کہ اس سے پہلے ہم کے وہ اس شعبے کی کچھ ہمارے پاس ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ دکھانے تاکہ مدد کے ناظرین دیکھیں گے یہ شعبہ کس طرح کام کر رہا ہے میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شاء دیکھتا ہوں یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اب ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے دکھا بھی دیں جی جزاکر شکریہ جی چلائیے مجلس آئی ٹی ماس کمیونکیشن یعنی ذرائع ابلاغ کی کثرت اور ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی پیش رفت کی بدولت آج دنیا گلوبل ویلج کی سی صورت اختیار کر چکی ہے الحمد للہ ازل دعوت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی ہے جو نہ صرف انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ڈاٹ نیٹ امام احمد رضا ڈاٹ کام امیر اہل سنت ڈاٹ نیٹ مدنی انعامات ڈاٹ نیٹ کے ذریعے پیغام دعوت اسلامی عام کرتی ہے جبکہ گاہے بگاہ مختلف سافٹ ویئر سی ڈیز بھی جاری کرتی ہے جیسے قرآن پاک ما کنزل ایمان و تفسیر خزائن الارفان قطاب رضویہ سرچ ہیبل سافٹ ویئر اور المدینہ لائبریری سافٹ ویئر وغیرہ جی آپ دیکھیں یہ آج جو ہم ابھی ویب سائٹ دکھائی لیکن آپ نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہمیں بتایا جی. اب ہمارے مدھیہ جنگ کے ناظرین ہمیں یہ چاہیں گے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کیا کیا ملے گا ضرورت الحمد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اسلامی پر کافی سروسز موجود ہیں جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہی ہے ان میں سے ایک سروس ہے میڈیا لائبریری اب کیونکہ یہ آج کا دور ہے اور میڈیا سے ہر کوئی لنکڈ ہے تو ہماری میڈیا لائبریری پر بیس ہزار سے زائد آڈیو ویڈیو فائلز موجود ہیں جس میں امیر اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ کے مدنی مذاکرے سنتوں بھرے بیانات مدنی چینل کے سلسلے اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعود اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کے ساتھ ساتھ حمد نعتیں اور مدنی چینل پر پڑھے جانے والے کلام یہ ایک مطلب یہ آپ کے جو ویب پیج ہے جو آپ کا اس پر جو مختلف خدمات آپ نے جو رکھی ہوئی ہیں ان میں سے یا جو مختلف آپ نے جو سہولتیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک میڈیا لائبریری ہے جی اس میں بیس ہزار فائل سے کیا مطلب بیس ہزار کتابیں رکھی ہوئی ہیں بیس ہزار آڈیو ویڈیو ایم پی تھری اور ایم پی فور ہیں اچھا بیس ہزار یہ آئٹمس ہیں جن کو آپ جا کر اپنے اوائ کتاب پڑھنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں کتابیں سروس ہمارے کتاب کے لیے وہ کیا ہے بک سروس کے نام سے بک لائبریری ہے الحمد اور اس پر پندرہ سو سے زائد کتب پندرہ سو سے زیادہ کتاب ہے الحمد للہ سے زائد کتب ہیں مختلف لینگویجز میں ہیں مختلف زبانوں میں ہیں کون کون سی زبانوں میں جو آپ کو یاد پڑتا ہوں اس میں اردو ہے عربک ہے ہندی ہے سندھی ہے گجراتی ہے تامل ہے رومن ہے اس طرح کے کم و بیچ بتیس لینگویجز میں بتیس زبانوں میں ہماری, ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارا لٹریچر موجود ہے کتابیں وغیرہ رسالے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس پروڈکٹس کے لیے ایک سروس موجود ہے ڈاؤن لوڈ سروس اس میں ڈفرینٹ پلیٹفارمس پر ہم پروڈکٹس دے رہے ہوتے ہیں جیسے مثال کے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح موبائل کے لیے اپلیکیشن وہ بھی اس سروس میں مہیا کی گئی ہیں پھر پی سی ٹیبلٹ وغیرہ کے لئے اپلیکیشن بنائی گئی ہیں وہ بھی موجود ہیں جن میں سے کچھ کا اگر نام لیا جائے تو ایک المدینہ لائبریری جس میں دو سو سے زائد بکس موجود ہیں الحمد للہ فتح رضویہ ایک ایپلیکیشن ہے ہمارے پاس اسی طرح سے روحانی علاج وہ ایک اپلیکیشن موجود ہے مدنی چینل بخود ایک اپلیکیشن کے طور پر موجود ہے موبائل یوزرس اور ٹیبلٹ پی سی یوزرس کے لیے جس کے ذریعے لائیو مدنی چینل براہ دیکھا جا سکتا ہے اور میڈیا لائبریری سے فائل وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں اچھا اس کے ساتھ بھائی صاحب سلسلہ یہ بھی ہے کہ یہ دو تو انہوں نے موٹی بہت اہم بتائیے الحمدللہ آ, عوام کو شرح رہنمائی فراہم کرنے کے لیے دارالستہ کی سہولت بھی موجود ہے آپ نہ سوال سبمٹ کیجیے آن لائن جمع کیجیے یہ ایک اور خدمت ہے یہ ایک اور خدمت یہ خدمت ہے مگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے یہ اگر ہماری ویب سائٹ پر آتے ہیں جی ہر خدمت کے لیے الگ سے یا مختلف اسلام بھائی ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو اپڈیٹ رکھتے ہیں تمام چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں جب بھی ہم ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنا بھی ایک کام ہے اس پر سروسز فراہم کرنا بھی ایک کام ہے کانٹینٹ کو اپڈیٹ جو مواد ہوتا ہے اس کو اپڈیٹ کر رہا کروانا اور الحمدللہ للہ چونکہ یہاں پہ باپا کی صحبت ملتی ہے باپا کی گائیڈ لائن ملتی ہے ہمیں میرے لیے سنت کی تو احتیاط کے تقاضے بالکل مربوزۂ خاطر رکھے جاتے ہیں علماء کے رہنمائی لے بلکہ شعبے کے اندر بھی مدنی اسلام ہمارے الحمد موجود ہیں جو ہمیں اس میں رہنمائی فراہم کر کے ہم اس کے ساتھ ان کانٹینٹ کو اپڈیٹ کراتے ہیں اچھا اس میں بوف uh, کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے میڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے امیجز کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے پھر جو سروس ابھی میں نے ایسا کیا کہ دارالفتہ علیہ سنت اس کے لیے عوام کچھ سوال اسلامی بھائی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال اس میں سبمٹ کرتے ہیں تو دارالفتہ علیہ سنت اس کا جواب وہاں سے فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے ایسے ہماری تاویزات کی سروس بھی موجود ہے آن لائن کارڈ کا ہو گیا استخارے کا ہو گیا جو تابیذات تاری جو جو شعبوں میں کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہم آن لائن سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اسلامی بھائی میں اپنا مطلب مسئلہ بیان کر کے اپنی سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے بھی کل ہی پرسوں اسلامی نام کے حوالے سے بھی ہم نے ایک سروس لانچ کی ہے بالکل نام نام کے حوالے سے بچوں اور بچوں کے اسلامی نام بالکل ہوم پیج کے اوپر جہاں پہ فیضانۂ رمضان کا ہے اس کے سامنے ایک لنک کرتا وجہ نظر آئے گا یہ اس میں آپ جو بچوں اور بچوں کی دو کیٹیگری دی ہے پہلی کیٹیگری میں آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹیل ملتی ہیں کہ ہمارے سلاف انبیاء کرام کے نام صحاب رام کا نام بزرگوں کے نام اشرم و بشاہ اس طرح کی پوری کیٹیگری कی, ہم نے بیانتے. سارا مواد ہمارا نام کے ہے جو کتاب مدینہ میں نے شائع کی الحمد سارا وہیں سے لیا گیا اچھا پھر ہم نے اس نام کو سرچ کرنے کی سہولت بھی دی ہے اچھا کیا آپ اس میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ نام ڈھونڈھنا چاہتے ہیں نام بھی موجود ہے پلس اس کے ساتھ اس کی وہ میننگ بھی میننگ موجود ہے اس نام کا مطلب کیا ہے بہت جلد اس کے ساتھ میں نے ایک اور خانہ دے رکھا ہے جس میں اس کی انگلش میں کیسے لکھنا ہے اس کی انگلش میں میننگس کیا ہوں گے یہ ان شاء اللہ ناظرین دیکھیے آئی ٹی ہے نا یہ کمپیوٹر یا میں آپ کو یوں بولوں یہ الیکٹرانک ڈیوائس انگلش میں جس کو میں بولوں برقی آلہ موبائل ہے یہ میرے ہاتھ میں جیسے یہ پی سی ٹیبلٹ ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر ہے اب وہ ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ ہو جو بھی ہو اور اس میں پھر نیٹ کی سہولت ہے اس نے آج ہمارے اس معاشرے کو بہت بے دردی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ اس قدر برائی کی طرف دھکیلا ہے کہ جیسے جانا کہ لوگ ہکے بک، بکے رہ گئے جب کریں کیا بچائیں کیسے ایک فار کر کے سیلاب آتا ہے ابھار کے لے جاتا ہے اور ماں باپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں گئے اس طرح یہ ایسا مطلب کہ عجیب و غریب انداز سے یہ سیلاب آیا اور ہمیں میں یہ نہیں کہوں گا ہمیں کانوں کان پتانا چلا نہیں ہم غافل رہے گئے ہم غافل رہے گئے ہم سست رہے گئے اور ہم علم حاصل نہ کر سکے اور ہم مختلف کلچر کا شکار ہو کر مختلف لوگوں کی ترقی کے نام پر ہم نے خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس میں بغیر کسی لگام کے میرے جملوں پر غور کریے گا بغیر کسی لگام کے بغیر کسی کے ہم نے ان کو دھکیل دیا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایسی سروس ایک ایسی سائنسی ایجاد جو کمپیوٹر کے نام سے پہچانی گئی پھر مختلف موبائل سیٹس کے نام پر پہچانی گئی اور اس کی مختلف اس کی شکلیں بدلتی گئیں اس کے نام سے پہچانی گئی پھر ایک نیٹ سروس آئی جسے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کے شخص کا رابطہ سے یوں کر دے جیسے آپ کو چیز اٹھا لیتے ہیں یہ جیسے اٹھا لی بالکل ایک فنگر ٹپس پر آپ کے اس وقت کانٹیکٹس آ گئے آپ کی موت میت خوشی غم یہ وہ حال احوال جو بھی ہے اب ود ان سیکنڈس ود ان اے منٹس آپ مطلب کہ آپ چند لمحوں کے اندر رابطہ کر لیتے ہیں معاملہ طے کر لیتے ہیں اور لیکن اس پلس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پلس ہیں کوئی انکان نہیں اس کے منفی اتنے پہلو ہو گئے اور منفی پہلو غالب آ گئے اور جو اس کا جو مثبت پہلو تھا پوزیٹو پہلو تھا یہ مغلوب ہو گیا اب میں نے جیسے پچھلے دنوں ایک مضمون پڑھا ریسرچ پڑھی کہ اگر اس وقت ینگ جنریشن سے سوشل میڈیا لے لیا جائے تو وہ ذہنی مریض بن جائیں گے یہ بات میں نے نوجوانوں سے کی بعض نوجوانوں سے کی یار آپ اگر سوشل میڈیا یہ جو یوزر ہیں جو استعمال کر رہے ہیں یہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی ہم کسی بھی سائٹس کا نام لیتے ہوئے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لاکھ مشہور صحیح لیکن اب ہم کیوں مطلب کہ نام لے کے اس کو مزید مشہور کرنے کی کوشش کریں جو اس کے یوزر ہیں وہ اپنا راستہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے ان کو بھی پوزیٹو یوز میں لے لیا جیسے ٹی وی ایسا ہوتا مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اگر اس ٹی وی کے اندر جائیں تو اس ٹی وی میں کیا نہیں ہے مگر اس ٹی وی مدی چینل بھی ہے ٹھیک ہے جو اس آپ کو بیٹھے بیٹھے نیکی اور ثواب کے راستے بتاتا ہے اور دائیں بائیں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے اسی طرح یہ آپ کی نیٹ سروس کمپیوٹر سروس ہے کہ اس پر کیا نہیں ہے دیکھنے والوں کے لیے جیسی سوچ ویسا منظر میں موٹی سی بات آپ کو یہ کروں ہم اس آلے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اس کو کوسنے کے بجائے ہم اپنی سوچوں کو کیوں نہ کوسیں کہتے ہیں کہ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ درست کر لو ہم کب تک اندھیرے کو کوستے رہیں گے ہم کب تک ریت اڑاتے رہیں گے ہم کب تک مطلب کہ اپنے آپ کو قسروار ٹھہرائے بغیر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو جو طوفان بدتمیزی اور جو بد اخلاقی جو برائی اور بے حیائی اور بہت آسانی کے ساتھ گناہ تک رسائی اور وہ بھی بڑے مطلب چھپے ہوئے انداز میں ایک ہڈن سٹائل میں ماڈرنزم کے ساتھ اور ایک گلیمرائز پوزیشن کے ساتھ اور بہت ہی مطلب کہ ایک ایجوکیٹڈ کوٹیٹ کے ساتھ بہت ساری اس کے میں ورڈنگ میرے ذہن میں آتے میں یوز کروں لیکن ایک عجیب انداز سے بھی حیائی کا میٹھا زہر اس پائپ لائن کے ذریعے ہمیں دیا گیا اور گویا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ نلکوں کے ذریعے نکل گیا اور کئی پینے والوں نے اس کو پی لیا اور اس کا ایسا نشہ چڑھ گیا کہ اب اتار اس کا نشا اتار, اتار, اتار نہیں پا رہے اس کیفیت کے اندر ایک چھوٹی سی پائپ لائن دعوت اسلامی نے بھی دعوت اسلامی کے آئی ٹی سروس کے ذریعے ڈالی کہ اگر آپ نیٹ یوز کرنا ہی چاہتے ہیں دیکھیں میری یہ بات کرنا ہی چاہتے ہیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں اگر کرنا ہی چاہتے ہیں اور آپ کسی ویب سائٹ کو بیٹھ کر اس کو وزٹ کرنا ہی چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو چینل بھی نظر آ جائے اس میں آپ کو نہ نا... یہ چیزیں بھی مل جائیں جو نیکیوں پر, اس پر مبنی ہے تو دعوت اسلامی کی آپ کو ہم نے ویب سائٹ دی ہے کہ آپ اس پر اگر بیٹھے تو آپ کو گھنٹوں کیسے نکل جائیں گے پتہ نہیں چلے گا تو یہ جو سلسلہ جو کرنے کی جو میری جو نیت ہے اس میں یہ بھی ہے کیونکہ اس سے ہٹتے نام جیسے ہی تو ہماری جو کیفیت ہے نا وہ بد نگاہی کی طرف جاتی ہے یعنی اس دنیا میں جس دنیا کو میں آج لے کر بیٹھا ہوں اپنے سلسلے میں اس دنیا میں بد نگاہی کے اتنے چانسز ہیں اتنے چانسیز ہیں اتنے چانسیز ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں آپ غور کیجئے ہم مسلمان ہیں پھر میں اپنے سلسلے کے اندر ایک نکی کی دعوت کا جو ہمارا انداز ہے میں اس کو لے کر آؤں گا ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے الفارحین قل قل مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں آگے ارشاد فرمایا وہ کل میناتی یقنا مین اور مسلمان عورتوں کو حکومت اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعید جریر بن عبد اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق مطلب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو نگاہیں پھیرنا نگاہیں جھکانا اپنی نگاہوں کو اجنبی بے پردہ عورتوں سے بچانا اور اس طرح بد نگاہی سے بچانا ان کے ساتھ تنائی اختیار کرنا اور ان کو دیکھنا ان سب کے احکامات اتنے واضح ہیں اتنے واضح ہیں اتنے واضح ہیں کہ اگر کوئی نارمل آدمی ایسے کوئی کام کرتا بھی ہے تو لوگ اس کو پذیرہ ہی نہیں ہیں. یعنی لوگ اتنا ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ابھی وہ جذبہ موجود ہے میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے آن ایئر ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جیسے اگر کوئی مذہبی آدمی کوئی آ... آپ کو جیسے لگے کہ کوئی مذہبی آدمی ہے اگر وہ اس طرح کسی بے پردہ عورت سے بات چیت کرے بے پردہ اجنبی عورتوں سے ملے جلے تو آج بھی لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کو بولیں گے اگر وہ آ بھی جائیں اسی دعوت کے اندر بھی اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے تو اس کے بھی کہاں میں اگر کوئی بولے یار <laughs> حضرت آپ کا کام نہیں تھا آپ یا نہ آتے وہ حضرت کو جو بول دے گا یا آپ یہ فیل کرتے ہیں اگر کہ ان کا بھی کام نہیں تھا کہ وہاں آتے جو شریعت حضرت پر ہے وہی شریعت آپ پر بھی ہے ٹھیک ہے جو شریعت جو, جو شریعت مولانا پر ہے وہی شریعت منڈا پر بھی ہے یہ ایک اپنی جگہ پر جو کلچر ہے اس کو تو نہیں نہیں کر سکتے لیکن یہ شعور موجود ہے کہ نہیں یار یہ نہیں اب یہ جو ذرا ہے نا اس نے ہمارے لیے میوزک سننے کا راستہ آسان کر دیا جن کا میں ابھی بیان کر چکا بالکل میوزک سننے کا راستہ آسان کر دیا فلم دیکھنے کا راستہ آسان کر دیا بھی ہیائی کے جو مناظر دیکھنے اس کا راستہ آسان کر دیا اور پھر لڑکا اور لڑکیوں کی جو آپس میں جو دوستیوں کا جو معاملہ ہے انٹریکشن جو ان کی ہوگی ان کی جو کنیکٹویٹی ہوگئی ان کا جو تعلق جوڑ گیا تو کو سوشل میڈیا نے بہت اس کو مطلب میں نہیں کہ سوشل میڈ, سوشل میڈیا کو یوز کر کے لوگوں نے کیا یہ ایک طرح ایک دوسرے سے رابطے کے لیے ایک چیز بنائی گئی ایک دوسرے تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز اپنی مصروفیات پہنچانے کے لیے ان کو اپنی کوئی بھی بات پہنچانے کے لیے ایک آسان راستہ ایک اور ایزی وے بنایا گیا سوشل ویب سائٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے لیکن ہمارے یہاں جیسا لگتا ہے کہ چاکو کا استعمال پھل کاٹنے کا کام بندہ کاٹنے کا زیادہ بن گیا اور ہم دھڑا دڑ اس کے منفی استعمال کرتے رہے نتیجہ یہ نکلا کہ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لینے لگیں ان کا تعلق غیر مردوں سے ہو گیا اور شادی شدہ مرد اپنی بیوی بی کو طلاق دینے لگا کہ ان کا تعلق غیر عورتوں سے ہو گیا اور یہ اتنی انٹرنل طور پر موبائل سیٹ کے ذریعے دیگر چیزوں سے ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اور لڑکے لڑکیوں کا معاملہ الگ تو بالکل تباہی آئی ہوئی ہے ان تباہی کے حالات میں دعوت اسلامی کا اس, اس میڈیم میں آئی ٹی شعبے میں کمپیوٹر نیٹ کے شعبے میں اس ویب سائٹس کو لے کر آنا پھر اس پر کام کرنا جن پر میں ابھی ان کو جا رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے اسلامی بھائی اپنے آپ کو اس پر منسوخ رکھنے کے لیے کیا کیا آپ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ یہ میوزک سنیں جیسے حرام کام سے بچیں اور اجنبی غیر محرم عورتوں کو بے پردہ جو دیکھنے کا جو گناہ ہے اس سے بچ سکیں اور, اور دیگر بھی حیائی اور بد اخلاقی سے بچ سکیں ہمارے مد اسلامی بھائیوں کے لیے عاشقہ نصول کے لیے جیسے مدنی چینل بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے آپ جو آپ کے آئی ٹی یوزر ہیں وہ کیا کیونکہ ٹی وی اسکرین سے زیادہ لوگ نیٹ پہ زیادہ بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں کال لے لوں السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہم سفیان اتارے بابل مدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بازار نہیں بیچتے مگر ہم خود بھی نہیں جا سکتے کیونکہ بازار عورتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے برائے کرم اس کا حل ارشاد سنبھال دیجیے جزاک الخرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے میٹھی اسلام بھائی ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ متعلق خریداری کرنا ناجائز اور حرام ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے ظاہر ہے کہ جو اس میں کر سکتا ہے لیکن اب میرے پاس ہے نا سیدھی سی بات ہے کیچڑ میں چل کر چھیٹوں سے بچنے کا فارمولہ نہیں ہے میرے پاس فی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس طرح کی مطلب جو منع مطلب اس کو یوں متلقن ناجائز نہیں کہا جاتا کہ یہ کلتن ہر صبح میں ناجائز ہی ہے جواز کی صورتیں موجود ہیں جائز صورتیں موجود دکاندار دکانیں کھول کر بھی بیٹھے ہی ہوئے ہیں مگر ان کو بھی بے لگام نہیں کیا جائے گا خریدار کو بھی بے لگام نہیں کیا جائے گا نہ بیچنے والے کو بے لگام کیا جائے گا جو اس کی شریک ہودات حدود ہیں اس کو چلیے کیچڑ میں چلنے کوئی چھینٹے سے چھینٹوں سے بچ کر چلنا ہے اتنا کہوں گا کھار دار جھاڑیاں ہیں چادر لپٹی ہوئی ہے ان کانٹوں سے اپنی چادر کو بچانا ہے مشکل کام ہے اللہ ہمارے حال پر اہم فرمائیں جی کال سنائیے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت میں محمد ہند اندور سے ایمٹی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے ایم پی سے آپ کا دور ہوتی دیکھ رہا ہوں میں نے شرکت کری تھی لیکن ابھی کتنے اچھی چل رہی چل رہی تھی مجنی کتب یہ سافٹ ویئر ابھی آج کل مل نہیں رہا ہے برائے کرم کے لیے ترکیب فرما ہے باقی استعمال ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ونڈو بیس موبائل فون بھی الحمد ہند میں بہت سارے موجود ہے تو آئی ٹی سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ونڈو کے لیے کم از کم مدنی انعامات اور مدنی چینل کا ترکیب فرما لیں دعائیں مخصوص سے نواز کریں السلام علیکم و اللہ و رحمۃ وبرکاتہ جی میں آپ کی طرف آؤں گا آپ کے پاس اب وقت کم ہے آپ جو اتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں مرنیچر کے ناظرین کو ڈیلیور کریں جو ابھی آپ نے مرنیچر جی ہاں کیا بات ہے کوئی پرابلم جو رہے ہیں جسوں سے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ کیا لیں آ کر اسلامی بھائیوں کے لیے جس طرح اسلام بھائی بتا رہے تھے کہ بکس بھی اویلیبل ہیں میڈیا بھی اویلیبل ہے اچھا یہاں پر اس کے علاوہ ہم نے آن لائن ریڈیوز بھی بنا رکھے ہیں ویب بیسڈ بھی ہیں موبائل بیسڈ بھی ہیں اس میں فرض علم چلتے رہتے ہیں مسلسل چلتے رہتے ہیں اس میں سلیکشن کیجئے اپنا فرز علم سیکھنے کا حوالے سے اچھا کیونکہ ویب یوزر آیا ہے تو یہ سوشل جیسے بھی آپ تعارف فرما رہے ہیں تو سوشل بھی یوز کر رہا ہے سوشل یوز کر رہا ہے تو آپ نکی کی دعوت پھیلائیے آپ یہاں سے بکس لیجئے سوشل پہ پروموٹ کیجئے آپ یہاں سے مدنی پھول لیجیے موجود ہوتی ہے شیئرنگ کرنے کی سہولت موجود ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ جسٹ سلیکٹ اس کو اٹھایا سوشل پہ شیئر کر آپ نکی کی دعوت پھیلائیے آپ مدنی کا کو آگے بڑھائیے اچھا میڈیا سلیکٹ کیجیے امیج سلیکٹ کیجیے بک سلیکٹ کیجیے آپ اچھا, چاہتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو پتا چل جائے کہ یار سوالات پوچھنے ہیں تو میں اسلامی سوالات کہاں سے پوچھوں تو افتاح کی سروس کو شیئر کر دیجیے پورا پیج وہاں سے سوشل کے اوپر کیجیے جتنے لوگ اب اس پہ یوز کریں گے سوالات بھیجیں گے آپ کو بھی سلسلہ بنتا رہے گا اچھا دوسری میں اسی سے متعلق اور بات رس کروں کہ اسلامی بھائی جو سوشل پہ چل جس میں وہ مذہبی کتاب قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن کہہ کر شیئر کیا جا رہا تھا اب اس میں بھی اسلامیوں سے یہ ارد ہے کہ ایسی صورت میں بھی آپ دار الفتہ رابطہ کریں اپنے طور پر شیئر نہ کیا جائے ان کو جب تک کہ کنفرمیشن نہ ملتی ہے ان کو موقع ملا میں کچھ اپنے وہ عرض کر دوں آپ نے میرا بھی سوشل پیج اپنی آئی ٹی پہ بنایا ہوا تھا یا ہے پتہ نہیں ہے بنا ہوا تھا میں نے ختم کرنے کا تو عرض کر دیتے میرا اپنا کوئی سوشل پیج نہیں ہے میرا اپنا ذاتی کوئی سوشل پیج نہیں ہے جو یہ ویب سائٹ جو چل رہی ہیں نہ مجھے سوشل پیجز کھولنے آتے ہیں ایسی ویبسائٹ مجھے کھولنے میں نہیں آتے نہیں لیکن مجھے کچھ پتہ چلا کہ اس پر بعض اوقات کوئی اسلامی بہنیں بھی کوئی اپنا پیغام بھیجتی ہیں اب میرے تو استعمال میں ہوتا نہیں ہے اور مجھے بظاہر اس کے کوئی اپنی ذاتی اس کے ہونے کے اتنے فوائد نظر بھی نہیں ہے تو آپ کو میں نے ریکویسٹ تو کی تھی کہ اس طرح کی کوئی صورت بنا لی جائے میں پرسنل کوئی ایسی ویب سائٹس یا کوئی ایسی چیز میں استعمال نہیں کرتا یہ میں اپنے مدیزہ کے ناظرین کے لحاظ کر دوں آپ آزاد کریں اصل میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے اس کو آئی ٹی ہی آپریٹ کر رہی تھی آئی ٹی ہی چلا رہی تھی اس کو اصل میں یہ سب الحمد للہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے نامہ سے ترقیاں کر رہی آگے بڑھ رہی ہے تو ہمارے بزرگوں کے ناموں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مس یوز آتا چلا جا رہا ہے اس لیے ہم نے اس حفظ ماتدم کے تحت اس کو کے اس طرح اس کے ناموں کو مس یوز نہ کیا تو ہم نے سیسہ شروع کیا فی الحال آپ مزید گے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ مزید کیا کیا سہولت دیتے بک سروس ہے یہ چیچ میں ایک اور احقاط الصلاح کے نام سے بھی ہماری آن لائن اپلیکیشن موجود ہے ویب بیس بھی ہے موبائل اپلیکیشن بھی ہے ڈیسک ٹاپ بھی ہے اس کو جس پلیٹ پہ یوز کرنا چاہیں اپنے میں پورا قرضہ نمازوں کا طریقہ بھی اس کے اندر ڈیسک ٹاپ میں موجود ہے اب اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اس کے اندر اور الحمدللہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہی وہ کیلکولیشن ہوتی ہے ساری اس کی اچھا اسی اسی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمان مرکز لاہور سے <coughs> صاحب یہ ابھی ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے کہا کہ ہم بازار میں بھی جائیں تو وہاں پہ بدنگاہی کا سلسلہ ہے تو اگرچہ کہ ٹیچر میں جا کر ٹیچر سے بچنا تو ناممکن ہے لیکن کچھ ایسی ایک طریقہ کار ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ بدنگاہی سے بچ سکتا ہے کہ کم سے کم بدنگاہی ہونے کے اندیشے ہوتے اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جب صبح بازار کھلتے ہیں اس ٹائم بازاروں میں اتنا رش نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائم اگر جا کر خریداری کی جائے تو یہ بدنگاہی والا معاملہ جو ہے یہ کم ہو سکتا ہے اسی طرح اگر مطلب کہ آپ کے کچھ جاننے والے ہیں تو के کے ٹائم جب بازار بند ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے کسی جاننے والے سے کچھ چیزیں جو خریداری کرنی ہے اس سے کوئی ایسی ترکیب بنا لی جائے اور آخری ٹائم میں چلا جائے, جائے جس ٹائم بازار میں رش ختم ہو چکا ہوتا ہے اس ٹائم بھی اگر خریداری کی جائے تو اس کا یہ حل ممکن ہے ایک سمجھ میں آگے آپ اس پر جو مدنی پھول بہتر سمجھے وہ ارشاد فرمائیں جزاک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کی وہ رش کم والی گھا کی نہیں ہوتا ایسے موقع کے اوپر جا کر کوئی حسب ضرورت لے لیا جائے یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے بس اب یہ کہ دیکھیں جذبہ رہنمائی کرے گا جس کو گناہ سے بچ رہا ہے نا اس کے لیے راستے نکل آئیں گے وہ کہتے باپا کے کہ جس نے مدنی کام کرنا ہے اس کے لیے طریق ہے بہت اور جیسے نہیں کرنا نا اس کے لیے اوزر بہت جی آپ کیا فرمان اچھا اس میں دو سے تین منٹ ہیں سمیٹ دیتے ہیں اس کو انشاءاللہ کہ اس لینگویج جیسے آتے ہیں نا ویب سائٹ کے اوپر تو ایک تو میں نے اس کے حوالے سے کر دیا کہ شیئرنگ کریں نیکی کی دعوت کو بڑھائیں سروسز کو یوز کرنا شروع کریں تو یہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہے دوسرا فرض علوم کورس کی طرف چلیں فرض علوم سیکھنے کے حوالے سے پلس اپنا یہ جو ویب سائٹ کے اوپر جو نیم سروس ابھی ہم نے شروع کی ہے اس نیم سروس کو بھی لے لیں اس کی پرموشن کی بھی سلسلہ کریں اور ابھی میں قرض کر رہا تھا کہ جیسے ابھی کل امیر السنت کی چھبیسویں شریف اللہ احمد آماد الحمد للہ تو دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی جو ہے چھبیسویں پہ امیرت کے نام سے موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کر رہا ہے ماشاء یہ بھی لانچ ہو رہی ہے تو موبائل اپلیکیشن اسی طرح سے اور بھی دیگر جو اپلیکیشنس موجود ہیں ان کے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں آپ جو یوزر آتے ہیں ویب سائٹس ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اچھا موبائل ایسا نہیں ہے کہ اتنی ایسی اپلیکیشن یوز کر سکیں تو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن موجود ہیں جس میں ابھی اسلامیہ بتا رہے تھے کہ مدینہ لائبریری ہے اوقات الصلاح ہے مدنی نامات ہی بھی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن موجود ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے مدنی کتب کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان مطالعہ کرنا چاہیں نا بھائی تو اتنا مواد ہے اتنا مواد ہے اتنا مواد ہے کہ وہ یہ آج کا ٹائم ختم ہو گیا اب کل بیٹھوں گا دوبارہ وہ اگر مطالعہ کرنا چاہے علم حاصل کرنا چاہے سیکھنا چاہے سننا چاہے دیکھنا چاہے یا پڑھنا چاہے چاہیں بالکل بھائی چینل کے ناظرین میں سے وقت گزارنا چاہ رہے ہیں اب گزارنا ہی ہے وقت جیسے آپ نے ایک سال سمایا تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے اسٹریمنگ کا اس میں لائیو آڈیو اور ویڈیو دونوں اسٹریمنگ موجود ہیں تو وہ اگر آپ سنتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک سلسلہ مس ہو گیا فار اگزامپل کوئی بھی سلسلہ مدنی چینل کا مس ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو پیچھے سے کوئی ریپیٹڈ پروگرام تھا وہ مس ہو گیا تو پھر وہ میڈیا لائبریری پر آن لائن موجود ہو جاتا ہے کچھ جی مدنی چینل ہمارے خدمت مدنی چینل کے سلسلے میڈیا لائبریری پر آتے ہیں اسی طرح سے یہ سب وہاں آن لائن رہتے ہوئے دیکھے بھی جا سکتے ہیں فری آف کاسٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں فری آف کاسٹ آپ ایک بار مدنی چینل ناظرین دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر آ کر تو دیکھیں آپ کو مرید بننا ہے آپ کو یہاں پر مرید بنانے کا بھی راستہ موجود ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے وہ راستہ موجود ہے آپ کو تعویذات لینے ہیں اوراد لینے ہیں آپ کو بیماری ہے پریشانی ہے دکھ ہے درد ہے وہاں آپ کے لیے اس کی سہولت بھی موجود ہے حتیٰ کہ آپ دعوت اسلامی کی اس ویب سائٹ پر کام کرنے والوں کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے تعاون اپنا دینا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی چیز کمزور نظر آ رہی ہے اس کو بہتر کروانا چاہتے ہیں یا مزید اس میں ترقی لانا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے پاس ایک باقاعدہ اس پر جگہ موجود ہے آپ جائیے اور وہاں پر کلک کر کے اور آپ اپنا یہ موقف بیان کر سکتے ہیں میں لائف سپورٹ بھی ہماری موجود ہوتی ہے کہ آپ آن لائن آئیں کوئی مسئلہ کہیں آ رہا ہے سروس استعمال کرنے میں کوئی اپلیکیشن یوز کرنے میں تو لائیو اسٹینڈ موجود ہوتے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی آپ موجود ہیں تو آپ آئیے آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس پہ رہنمائی کی جاتی ہے اسی وقت گائیڈ لائن میں ہاتھ تو ہاتھ رہنمائی کیا بات ہے آپ کی ٹھیک ہے تو مزید ناظرین اللہ تبارک تعالی لائیو سپورٹ کے ٹائمنگ یہ پوچھے جا رہے ہیں یہ جو ورکنگ آورز ہیں نا ابھی یہ چل رہے ہیں اس کو ڈبل گھنٹے پہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے مطمئن ہوئے آپ ماشاءاللہ اللہ اللہ جی چھبیسویں کی آمد آمد ہے ماشاء اللہ چھبیسویں جی تو باپا کریم دعوت میں کے برکات عالیہ کی بارگاہ میں تحائف پیش کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک آپشن ویب سائٹ پر موجود ہے اس کے ذریعے جو طائف سے مراد یہ کہ امیر سنت کو کسی مادی جی شے جی کے متعلق تو نہیں آپ کی سوچ جی آپ جی جی مطلب کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں اور اس کا, اس اس کا میں امیر سنت کو اس کا اشارے ثواب کرتا ہوں جی میں داڑھی رکھتا ہوں پوری ایک مٹھی میں اس کا امیر وسنت کو اس سال سا... نیکیوں کے جی ارسالے ثواب جی جی نیکیوں کے تحفے پرہیز گاڑی کے تحفے تقوی کے تحفے کافلوں کے مدنی برقوں کے اور دیگر شرم و حیا اور تقبے کے حوالے سے جو تحفے ہیں وہ آپ امیر سنت کو توفتن بھیج سکتے ہیں کہ میں یہ نیت کرتا ہوں یہ نیت میں آپ کی طرف توفتن پیش کرتا ہوں تو کئی ایسے تحفے ہیں جو امیر سنت تک پہنچا دیے جاتے ہیں امیر السنت دعا میں مصروف ہیں آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف